تو کمسن بچے اور بہت راہب صبح کی عبادت میں مصروف تھے لداخ کوئی علاقہ نہیں ایک عجوبہ ہے بالکل خشک ننگے پہاڑ اور ریت ہی ریتھ اور درمیان چمکتا ہوا نقرئی دریائے سندھ جسے وہاں کے لوگ سنگھے کہتے ہیں یعنی شیر ان کا خیال ہے کہ تبت میں یہ دریا شیر کے منہ سے نکلتا ہے اسی شیر دریا کے کنارے اس صبح نوعمر لڑکیاں وزن ڈھونے میں مصروف تھیں وہ کام کرتی جاتی تھیں گاتی جاتی تھی جتنی مصروف تھیں اتنی ہی تھی, مصرور دنیا کے دکھوں سے اتنی ہی بے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 قصہ گوئی کا چلن دوسرے علاقوں میں اب خدم ہوا مگر وہاں پہاڑوں کی اس طرف آج بھی داستان گو بیٹھ کر قصے کہتے ہیں اور سننے والے اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کرتے جاتے ہیں کسی جو تا یودت چلو جو یود پسانہ کھرینے تعلنگ کر سیر گو آئینا شلچم رگمو تینے پاگمہ ٹکن تاباندہ ہوری گیلپو ماتمدہ کی گیلپو گناخسی سیر گیلپو تینے چلنمانے گیلپو مانبو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 میں لداخ کے چھوٹے سے شہر کھل سے تک پہنچا اس سے آگے فوج تھی اس سے آگے جانے کی اجازت نہ تھی آگے کا وہ ذرا سا فاصلہ میں نے لمبے راستے سے دو دن میں طے کیا اور اسکلدو پہنچا تنگ وادیوں میں شور مچاتا سر پٹکتا دریائے سندھ اسکلدو میں آ کر یوں پھیل گیا جیسے تھک کر گرم دھوپ میں لیٹ رہا ہو بلتستان کا یہ علاقہ اب اپنا چولا بدل رہا تھا ہوائی جہاز اترنے لگے تھے شاہراہ کراکرم کھل گئی تھی اور نئی تہذیب اور نیا علم پوری آن بان سے آ پہنچے تھے مجھے یاد ہے کہ والدین اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے لگے تھے مگر ہر مہینے فیس دینے کے لیے ان کے پاس ایک روپیہ نہیں تھا اور ایک نو عمر ٹیچر اپنی جیب سے ان بچوں کی فیس بھرا کرتی تھی سکردو اور کا یہ بلتستان اور کوہستان کا علاقہ اب جدید اور قدیم کے درمیان اس تجزب کا شکار ہے کہ کدھر جائے اور کدھر نہ جائے اور اس کے بعد پنجاب ہے جانا پہچانا دیکھا بھالا اور مانوس میں ریل کار میں بیٹھ کر باغ جا رہا تھا اور راہ میں کوئی فقیر کربلا کی داستان کہہ رہا تھا جے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 باغ سے میں دریائے سندھ کے قریب داؤد کھیل گیا تھا یہ قدیم اور پسماندہ علاقہ کسی طرح سنتی علاقہ بن گیا تھا اور سنتی ترقی نے آ کر وہاں کی تہذیب میں وہاں کے تمدن میں عجیب رنگ کھول دیے تھے کسی مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پر کوئی نوجوان کوئی خوشگلو نوجوان نخوا سرا تھا چلہ چھ پھلکری پھل پھلکری ڈھولا میں اب دریائے سندھ کے کنارے میاوالی کا علاقہ تھا مسائل میں دبا ہوا کچلا ہوا علاقہ یہاں بھی تہذیب کی شکل بدل رہی تھی یہاں زبان اور بولی بدل رہی تھی لداخی بلتی اور ہندکوں کے بعد وہ مٹھاس میں ڈوبی ہوئی سرائکی کی آگئی تھی جو کانوں میں رس کھولے اور دلوں میں یوں اترے کہ گہرائیوں کو چھولے اسی مشاعرے میں کوئی سرائی کی نظم پڑھی جا رہی تھی تائیوں بل بل کر لایا شاید کوئی چنگا موسم आया मदी गुमगी लोली میاں والی سے چل کر میں دریائے سندھ کے کنارے کنارے ڈیرا اسماعیل خان گیا تھا اب وہاں دریا پر پل بن گیا تھا اور اٹھارہ اٹھارہ بیس بیس گھنٹے کا راستہ پندرہ منٹ میں طے ہونے لگا تھا بس اسی رفتار سے زندگی میں تبدیلیاں آ رہی تھیں نئی قدروں کا سیلاب پرانی قدروں کو باہر لیے جا رہا تھا ڈیرا اسفاحل خان سے دریا کے کنارے کنارے میں ڈیرہ غازی خان پہنچا تھا جہاں پرانی نسلیں ابھی تک بڑی بڑی چارپائیوں پر بیٹھی باتوں میں مصروف تھیں اور نیا زمانہ کہیں سے کہیں جا پہنچا تھا اس روز وہاں بلوچوں کا اجتماع تھا اور رات کے سناٹے میں بلوچ موسیقار اور گلوکار کسی شجاعت اور دلیری کی داستان کے نقمے چھیڑ رہے تھے دیرہ غازی خان کی فضاؤں میں اس شام تانے گونجی تھیں اور پہاڑوں سے اتر کر آنے والے ایک گلوکار نے سازوں کے درمیان کیسی صدا بلند کی تھی مجھے وہ سب یاد ہے آج بھی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 کہیں شاد بج رہے تھے میں سمجھا کسی جوان کا بیاہ ہے وہ دو کم سن لڑکوں کی خطنہ کی رسم تھی اور سارا علاقہ محو رقص تھا سے اس عظیم دریا کے کنارے کنارے میں لاڑکانہ اور موہن جو دڑو گیا تھا میں نے زندہ شہر دیکھے اور مردہ بستیاں دیکھی کہیں ولولا دیکھا اور کہیں سناٹا سنا دریا ان سب سے بے نیاز بڑھتا بڑھتا حضرت شہباز قلندر کی قدم بوسی کے لیے صحوند جا پہنچا تھا سہوند شریف کی اونچی گلیوں سے گزر کر میں حیدرآباد کی ریشم گلی میں جا پہنچا کیسا محبتوں کا شہر تھا کیسی نفرتوں نے اس میں کھر کر لیا ایک کشید کی تھی ایک کھینچا تانی تھی خوف تھا اندیشے تھے اور مزاج میں اور احساسات میں ایک عجیب گرما گرمی آ گئی تھی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 <سلسك> <سلسك> <سلسك> <سلسك> اور پھر میں سجاول اور ٹھٹا سے ہوتا ہوا یہاں اس علاقے میں آ گیا ہوں جو دریائے سندھ کا دہانہ ہے یہاں امن ہے سکون ہے محبت ہے اور رواداری ہے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 اور اب اپنے سفر کے خاتمے پر تھک گیا ہوں سفر کرتے کرتے نہیں یہ سوچتے سوچتے کہ اگلا سفر کن سرزمینوں میں کروں اب کے کن علاقوں کو دیکھوں کن لوگوں سے ملوں اور ان کے دکھ سنوں اور انہیں سکھ دینے کی کوشش کروں دور دور تک پھیلے ہوئے دریا میدان ریگستان پہاڑ اور سمندر سب مجھے بلا رہے ہیں مگر مجھے دریاؤں میدانوں ریگستانوں پہاڑوں اور ساحلوں سے نہیں ان میں بسنے والوں سے دلچسپی ہے خدا نے چاہا تو پھر اپنا تھیلا گاندھے پر ڈالوں گا اور پھر کسی طرف نکل کھڑا ہوں گا مگر اب وقت آ گیا ہے خاموشی اختیار کرنے کا سندھ کے ان نشیبوں میں چھوٹے سے اس گاؤں مور چھڑائی کی چھوٹے سی مسجد سے مغرب کی ازان کی سزا بلند ہو رہی ہے رضا علی آبدی کو اب اجازت دی جائے گی خدا حافظ پلا